وہ یہی اسی آیت کے مطابق ہے نماز کی اہمیت نماز کی پابندی نماز کی ضرورت نماز کے فوائد اللہ رب العالمین نے نماز کو بڑا اونچا مقام مرتبہ دیا شہادتیں یعنی اللہ اس کے رسول کے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد سب سے بڑا رکن اسلام کا جو ہے جو سب سے بڑا فریدہ ہے وہ ہے اکامت صلاح وقتہ نماز کی پابندی کرنا اور نماز ہی وہ عمل ہے جو افر اور اسلام کے درمیان فرق کیا کرتی ہے اللہ رب العالمین نے کلمے کے بعد سب سے بڑا اس کو رکن قرار دیا اور اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی خزیلت بیان کی گئی رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ الماع صاف رماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا بڑی طویل حدیث ہے اب تہور شکر المان الحمد للہ تمل عرمیدان وسبہان واہی وحمد اللہ تمل عاد ن سما نور نبی رہا نماز ایک نور ہے انسان جب نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ رب العازمین ایسی ایسا ایمانی نور پیدا کر دیتا ہے جو ہر موقع پر اس کی رہنمائی کرتا ہے لیکن بشرط ایسی قاعدے سے پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے اثلا نور اور کے اندر نبی علیہ السلام نے نماز پہ برہان قرار دیا ہے قیامت کے دن حسے کے میدان میں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 اور اللہ رب العالمی کس قدر راضی ہوتی ہیں اس کو اس حدیث قدسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تارا پرماتے ہی کسمت وبین کسمت عسواتی ابدی ما سال اے میرے بندو ہم نے نماز کو یعنی نماز, ہم نے نماز کو یعنی نماز میں جو پہلی سورت پہ اور سورت الفاتحہ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے آبھی ایک طرف اور آبھی دوسری طرف اللہ میرے سورت الفاتحہ نماز یعنی سورت الفاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے لیکن اس سورت کی جو ہر نماز کی ہر رقع میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے یہ سورت اتنی اہم ہے جب نماز چلے گئے صورت پڑھی جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں والے مَا تی میرے بندے نے جو کچھ سوال کیا ہم نے اس کو دیکھ دیا اللہ کے رسول فرماتے اللہ فرماتے ہیں فریدا قال ادبی جب ارد موباد کہتا الحمد للہ رب یہ سات آگا سورت الفاتحہ کی اسی لیے ان کو سبع المسانی کہا جاتا ہے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریدا قال ادبی الحمد للہ عالمی جب بندہ کہتا ہے الحمد رب العالعالمین تو اللہ تعالیٰ سرشتوں سے کہتے ہیں سرشتوں طرح دیکھو ہمیں بنی ادبی میرا بندہ کس طرح ہماری حمد بیان کر رہا ہے میرے میرے کتنی بڑی ہماری حمد بیان کر دیا اللہ حمد باری تعالی بہت بڑا عمل ہے نبی فرماتے ہیں ایک اگر ایک مردمہ سدی کے ساتھ اللہ تعالی کی حمد بیان کرنے کی غرض سے الحمدللہ للہ پڑھتا ہے تو ایک الحمدللہ للہ پڑھنے سے اللہ تعالی بندے سے خوش ہو کر سے اس کو اتنا عدر و ثواب دیتے ہیں کہ اگر وہ الحمدللہ للہ کا جو سوال قیامت کے دن تراڈو نیکیوں کے ترادو میں رکھا جائے تو بڑھ جائے یہ اللہ رب العالم سورت کا مقام ہے, یہ رکھا ہے اور جب بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ فرشتوں دیکھو اصل ابھی میرا بندہ میری کتنی بڑی سانہ بیاں کر دیا اور جب بندہ تیسری یاد پڑتا ہے اور کہتا حساب کتاب, کے ہے اور کی کتاب ایک ایسا دن ہے نہ اس کا کوئی باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی نہ دن واکار کام آئے گے نہ دو سہوار کائم آئے گے یوم تب لے کوئی کا تو ایسا دن ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو سردا برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا مالک یوم الدین اللہ صرف آپ ہی اس دن برگانے اور بگاڑنے والے اللہ تعالیٰ کے علاوہ قیامت دن میں کوئی کام نہیں آ سکتا رو اس کا مالک ہے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فنگاتے مچنی اوی سر استعمال دیکھو میرے بندے نے کتنی بڑی میری بزرگی بیان کر دیا میری کتنی بڑی بڑائی بیان کیا اللہ تعالیٰ پتا تین آسے بندے نے کہا ہا گاہی یہ تینوں آیتیں میرے حصے کی ہیں ان تینوں میں بندے کا کچھ بھی نہیں ہے بندے نے حد تھی صرف میری کیا اپنے لیے کچھ نہیں مانگا دوارا سنا میرے لیے کیا اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اور بزرگی میری بازار کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے میری بزرگی سے بازار کی لیکن مجھ سے کچھ پرم نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں ارے تین آیتیں میری صرف میرے لیے خاص ہیں والے اب بی ماں سال اور میرا بندہ جو مانگے گا اس کو ہم ضرور آج کر دیں گے بندہ جب کہتا ہے وہ تو اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے اللہ فرماتے ہیں ہادنی وبئی رابطی یہ چوتھی آیت جو ہے ابتدائی تین آتے صرف میرے لیے تھی یہ چوتھی آیت جو ہے کا نام ہو تو وہ کا رسائی اس کے دو حصے ہیں یہ آدھی آیت میرے حصے کی ہے اور آدھی آیت ہے میرے بندے کے حصے کی ہے پھر اس کے بعد بندہ جب ہے کہنا سراط المستقیم اللہ ہمیں نے مستقیم نصیف فرما یہ دن سراط المستقیب سراط اللہ ان لوگوں کا بہترین راستہ ان کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے ابیا ہیں شہداء ہیں سوہنا صالحین ہیں اللہ ہو کر صدیقین ہے ان ایک لوگوں کے راستے پر چلا چڑھا دیت تیسری کی غیر مزدوری مرد اللہ یہود و نشارہ کے طریقے پر نہیں چلانا بندے نے جب یہ تین چیزیں مانگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہر ابدی -e یہ تینوں چیزیں بندے کے لیے ہیں اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے پھر آج اللہ نے فرمایا وہ ابھی ماں سال فرشتوں کا واہ نہ ہو میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا اللہ رب ال آدمی سے نماز میں بڑی برکت رکھی ہے یہ نماز نبی علیہ رہے شام کے ہر مومن کے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت دل کا سکون اللہ رب الع نے نماز میں رکھا ہے اسی لیے نبی ریپرستان کے ساتھ سناتے ہیں لوگوں خود دیا دنیا کو تمہاری دنیاوی چیزوں میں دو چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں اب ان کے ساتھ ایک تو خوشبو مجھے بڑی محبوب ہے اور نمبر دو عورتوں سے مجھے بڑی محبت ہے یہ حدیث ہمارے پائے بھائی اپنے نگاہوں میں رکھے جن کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تو بڑا لاگوار گزرتا ہے بیٹا پیدا ہو تو خوشی کے مارے سما دے اللہ نہ ہمارے نبی رحمت اللہ علی جو ہے لوگوں ہیں اے لوگو رہے اب ان دنیا کو تمہاری دنیاوی چیزوں میں ہمارے ہمیں دو چیزیں بڑی پسند ہیں ایک تو خوشبو اور نثا دوسری مخلوق عورت سے ان دونوں چیزوں سے مجھے بے انتہا محبت ہے پھر آپ نے آگے رشاس نمایا لیکن یاد رکھو وہ جو عینی اس طرح عورتوں سے بڑی محبت ہے خوشبو سے بڑا لگاؤ ہمیں ہے اور بڑی محبت ہے لیکن یاد رکھو وہ جو اس طرح لیکن آنکھوں کی کھنڈت اور دل کا سکون میرے اللہ نے نمبر کے اندر رکھا ہے دنیا کے کسی چیز سے مجھے وہ سکون اور راحت نصیب نہیں ہوتی جو نماز کے ذریعے ہوا کرتی ہے اسی لیے متاد حادی آتا ہے کان آئی دا ہزا بہ امر جب بھی نبی رہ شام کو کوئی پریشانی ہوتی کسی الجھن میں ہوتے کوئی ٹینشن لاحق ہوتا کسی معاملے میں آپ الاتے تو ابھی اس کے اندر آیا کان آئی دا ہزا بہت جب بھی کوئی معاملہ مشکل آتا پریشانی کا آپ ادو کیا اور نماز پڑھنے میں سکھڑ ہو جاتے تھے اور آپ فرماتے ہماری ساری بے چینی اور الجھن کا علاج اللہ نے نماز میں رکھا ہے آپ نے نماز پڑھ لیا صحیح ہے ان کی روایت آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی اب آپ کو سب سے بڑا انتظار رہتا تھا زوال کا وقت کب آئے اور ادا نے کب دی جائے اللہ کو حکمار ہے آپ کو بے قراری بے چینی آپ فرماتے ہیں جیسے نماز کا وقت ہوتا یا دلاج اے دلا دکھو آزاد دیتی تو ارحد اے آزاد دو نماز پہن لوں تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے میرے اللہ سہیوگ الحرآبی نماز کے اندر یہ خوبی اور برکت رکھی ہے کہ نماز کی وجہ سے انسان کو قلبی بھی سکون اور رحت رکھی ہوتی ہے اسی لیے جہاں پریشانی آتی ہے مسلمان کو مسلمانوں کی پریشانیوں کا سب بڑا اعراج اللہ <سؤال> رب العالمین نماز کے اندر رکھا ہے نماز کو بیان کیا ہے نماز کی پڑھ کر کے نماز کی پابندی کر کے اور صبر کر کے حاصل کرو اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ دیتے ہیں اللہ تمام لوگوں کو نمازی بنا دے رسول اللہ وسلم نے نماز کے بڑے فوائد بیان کیے ہیں نماز کی بڑے نماز پڑھنے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 کہیں کسی کا نام بجریوں میں آ چکا ہو وہ بھی کمپیوٹر میں ڈال دیا گیا ہو تو دس نمبر ہی بن چکا اور اپنے آپ کو بڑی ثابت کرنے کے لیے یا اپنے نام سے تک, اپنے نام کو کمپیوٹر سے نکالنے کے لیے اگر سروئے پڑے تو ہزاروں لاکھوں روپیہ انسان دینے کے لیے تیار ہے ان ساروں معاملہ دیکھو ایک گلتی لوگوں سے ہو جاتی ہے ایک جرم اس نے کردارا اس جرم کو سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جرم سے ایسے بڑی بر ثابت کرنے کے لیے اور جرم کو ختم کرنے کے لیے ہم پر باقوف کرتا ہے لوگوں سے ملتا ہے ہزاروں لاکھوں دبے دے کر کے اپنے جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے صرف ایک ذات ہزاروں پورا آدمی کی ہے اگر تم نے رب کا رب کے ساتھ ظلم کیا رب کی نافرمانی کی نے کی ہے اور نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی واسطے کی ضرورت ہے نہ بہت خوب کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے دن سے ہوتے ہی مسجد میں آ جا نہ مار پہلے تیرے سارے گراہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اتنی بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے وہ آتی سو راستہ سنا چاہیے آپ ایسے رہے کنٹھوں صبح شام اور دن اور آپ میں یہ پانچ وقت کی نمازیں جو میں نے فرض کرا دیا ہے ان کی تو پابندی کر ان کو تر اللہ تعالیٰ ہیں یہ نمازیں گناہوں کو ختم کر دے گی نبی رہے پر ایک واقع ایک مسلمان مسجد میں آیا اور نماز پڑھنے کے لیے جب وہ پیسادی اپنے سستی دیتے اللہ رسول فرماتے ہیں اس رات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایک گنہدار موسم جس سے سرکار نے پناہ کروایا ہے اگر وہ وضو کر کے آیا اور نماز پڑھنے لگا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشروضی کے لیے اللہ کا وسطر ہونے کے لیے اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کی پیشانی زمین پر ٹکنے کے پہلے پہلے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ زمیر پر گرا دیتا ہے پیسانی بعد میں پہنچتی ہے اور پورا انسان کے پیشانی سے پہلے گل جایا کرتی ہے اسی لیے ہم تمام لوگوں کو نواز کی پابندی کرنا چاہیے دوسرا بڑا فائدہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ جو میں نے آئے تعاوت میں سورت المنون کی اللہ رہ جنت حاصل کرنا وہ بھی جنت میں کیا جنت پھر معمولی نہیں اللہ تعالیٰ مت ولدین ول دینا راسو راوا تہم یوہا پہ بو میرے دو پنچ پچا کی پابندی کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور حفاظت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہے میرے بھائیوں کہ صرف جمع جمعے کی نہ پڑھیں صرف رمضان کی نہ پڑھیں پانچ وقت کی نواز پابندی سے ان کے وقت پر ادا کریں ایک تو یہ پابندی ہے اور دوسری پابندی یہ ہے کہ سب اٹھنا بیسنا نہ رکھے خود اطمینان کے ساتھ روکو مکمل ہو سجدہ مکمل ہو کہ آپ مکمل ہو اور اختیارات مکمل ہو خود اطمینان کے ساتھ آپ رکو سجدہ کریں یہ نماز کے حفاظت اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے رکو سجدہ مکمل نہیں ہے فرماتے ہیں وہاں وہ سلسین کتنے لوگ ایسی ہیں ایک دو سال نہیں مکمل سات سال نماز پڑھتے ہیں سات سال کی نماز میں ایک نماز کے قابل کو وہ نہیں ہوتی پوچھا گیا یار آ رہے فرمایا نماز تو پڑھا لال لہود رکو تم رقو کو مکمل کیا لیکن سجدہ مکمل نہیں کیا انسان کو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے یہ دوسرا فائدہ ہے تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں آخرت کی کامیابی کو اللہ رب العالمین نے نماز کی حفاظت اور نماز کی پابندی میں رکھا ہے رب العالمین فرماتے ہیں کل ابن اللہ خاص کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنے نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں اور دل لگا کر کے پڑھتے ہیں اللہ کو نماز پڑھنے کی توفی میں الحمد للہ وکفا وسلم جو لوگ نماز عبادت نہیں کرتے ان کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے نبی ریت قدم جینے کا دن ہے آپ فتبہ دے رہے ہیں آپ کو خطبہ دیتے ہوئے خفاط کرتے ہوئے نماز کا مسئلہ بیان کیا فرمایا یہ پانچ سکی نماز ہیں جس نے ان کے روکو کو ان کے سجود کو ان کے قیام کو ان کے وقت کو ان کے وضو کو کی حفاظت کیا تاروں نور ہوں برہان او و رجا کو یہ عمر یہ نماز ان کے لیے نور ہوگی برہان ہوگی اور نجات کا ذریعہ بنے گی قیامت کے لیے وہ منظم جو ہاں یہاں اور جس نے ان پچپن نمازوں کی حفاظت نہ اس کے لیے نور ہوگا حسل کے میدان نہ جنت میں جانے اور مسلمان ہونے کی کوئی دلیل اس کے پاس ہوگی امر ساتھ سمایا اور نہ نجات کا کوئی سامان ہوگا اس کا حشر اللہ تعالیٰ فروغ کے ساتھ حامان کے ساتھ قارون کے ساتھ اور اوبئی بن حلف کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ اس بد سے تمام ساتھیوں کو بچائے جو انسان نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے اس کا حشر کی کے دن اللہ تعالیٰ اللہ میرے بھائیو نماز کی پابندی کرو اللہ رب الرگزاری اللہ کی عبادت اللہ رب العالمین کے ذکر کا بہت بہترین ذریعہ ہے نبی علیہ اللہ ترمیدی کی روایت حضرت مالک اور دیگر صحاب کرام سے سے مرما ابو سے امام ترمی امام امرانہ اور دیگر او پہلے دی مہمان میں ایک انسان ایک مومن کی جب نیتوں کا حساب لیا جائے گا سب سے پہلا عمل جس کا اللہ تعالی حساب لیں گے وہ نماز ہوگی آنے فرمایا جو نماز میں کامیاب ہو گیا فقت اسلحہ و انجہا جو انسان نماز میں کامیاب ہوا جس کی نماز درست ہو گئی آج ہم آتے ہیں فقط اسلحہ اور فراہ بھی پا گیا اور کامیاب و نجات بھی پا گیا لیکن اللہ راہ ابریشا سمے وہی فصد سراک ہوں اور وہ مسلمان جو حشر کے میدان میں اپنی زندگی بھر کی نیکیاں لے کر کے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا اور نماز دیا گیا تو نماز میں کامیاب نہ ہوا نماز اس کی رد کر دی گئی نماز اسے قبول قبولت کی گئی اللہ نے نماز اس کے منہ پر مار دیا مسلم اللہ فرماتے بربادی ہو نمازیوں کے لیے میں جائے نمازی ایک نمازی ہے اللہ محمد جب مرضی آئی پڑھ لیا جب مرضی آئی چھوڑ دیا اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو دل کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے کبھی ایک پار پر کھڑے ہیں کبھی معلوم پڑتا ہے یہ بہت ہی مشکل میں آ کر کے کھڑے صدا دی گئی ہے ایسے لوگ تو دل لگا کے نماز نہ پڑھے اور نماز نے فضو خوبو پیدا کیا اور نماز کی حفادت نہ کیا ایسے لوگوں کی نماز رد کر دی جا رہی ہے آپ نے ساتھ سمایا اگر کسی کو کوئی انسان نماز میں کامیاب نہ نکلا نماز میں فیل ہو گیا خواب و اب اس کے سارے آمار بیکار دس اب کسی عمل میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا انا یہ عمل کی حاما اسی لیے نیمونی عمر میں رضی اللہ نے اپنے تمام دوروں کے پاس لیٹر بھیجا تھا اور اے لوگو نماز کی پابندی کرو سب جو نماز کی حفاظت کرے گا اس نے اپنے دل کے حفاظت کر لیا اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو دین کی دوسری باتوں کو نماز سے بھی زیادہ ضائع کر دے گا پورے دین کا دار و پورے اسلام کے حفاظت کا مدار اللہ رب العال نے نماز کی پابندی میں رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالی نماز کی پابندی کرنے خوشوخوبو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توسیق دے ساری گفلت اللہ تعالی ہماری ختم کر دے اے دیل جو دین سے دور مرضین کے قریب کر دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفاء کُلیا عطا فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بھوเรت ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت پر لگا دے اللهم صل للمؤمنین و للمؤمنات و عباد الله رحمۃ اللہ ان الله یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم گر وقت مر گرواہ